الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 لسانی ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کو یاد کرنے کے لیے النحاظ ہی تاز کرا فمن شاہ مالک الملوک نے فرمایا شاہن شاہ نے فرمایا جس کو کوئی پرواہ نہیں اگر کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے وہ الغنی ہے الحمید ہے تو یہ تذکرہ ہے قرآن یاد دہانی ہے جو چاہتا ہے اس سے فائدہ لے لے جو نہیں فائدہ لیتا وہ اپنا ہی ستنا اناس کرتا مالک کا کچھ نہیں بگاڑتا ہمن شاہ تخذہ الا اور اب بھی چاہے تو اس سے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے یہ کتاب دکھائے گی سنت کی روشنی میں تو میرے بھائیو اگر ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت ایک کبھی انتہائی جابر استداد والا ظالم جاسوسی ادارہ ہمیں اپنے کیمروں سے دیکھ رہا ہے اور ہمارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے تو ہم دل و دماغ سے حاضر ہو جائیں گے واللہ رب الجلال والاکرام تو دل کے بھید بھی جانتا ہے دل کے اندر جو اس وقت نیت ہے اور جو دل کے اعمال ہیں اللہ رب العزت تو ان کو بھی شمار کرتا ہے اور دل ہی کے اعمال کی بنیاد پر آزا کے اعمال اور اقوال انسان سے صادر ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے آئما نے کہا جس میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے راہی محلہ کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اگر تم اعمال کو ایمان سے خارج کرتے ہو صرف کہتے ہو دل سے سچا مان لینا ایمان ہے تو دل کے اعمال کو بھی خارج کر دو اللہ پر توقل کرنا اللہ رب العزت کے لیے اللہ والوں سے محبت کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنت کے حصول کے لیے اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کا اعلان کرنا اور اللہ کے بھیجے ہوئے راستے کو نجات کا واحد راستہ سمجھے یہ سب دل کے اعمال ہیں انہی کی بنیاد پر انسان کے اقوال اور انسان کے باقی اعمال جو ہے ان کی قیمت اٹھتی ہے صحابہ رضوان اللہ علی اجمعین نے جو اتنا بڑا درجہ کما لیا کہ آج کوئی اوہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے آپ نے سنا وہ مشہور حدیث ہے تو ان کے ایک مد اور آدھے مد کے تعام کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو وہ ان کی نیات ہی تھی ان کے دل کا ایمان ہی تھا ورنہ اسی پانی سے وضو کرتے تھے پانی بھی بہت کم ہوتا تھا نماز پڑھنے کے لیے یہ سہولتیں بھی حاصل نہ تھی اور اسی طرح سے نماز پڑھتے تھے مطلب ان کے اعمال کی قیمت کتنی اٹھی ان نمل اعمال بھی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے سب سے پہلے بولنے والے کو اور سننے والوں کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ مہلت پہلی اور آخری مہلت ہے ہم واپس جانے کے لیے آئے ہیں زندگی کی گاڑی رواں دوا ہے اس کا سٹیرنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے یہ سٹیشن پر سٹیشن کراس کر کے چلی جاتی ہے یا الانسان انسان کا بھی کا قدا کی اے انسان اپنے رب کی طرف منازل طے کرتے ہوئے مشقت والی گزر رہا ہے یہاں سے اور اپنے انجام کے قریب ہو رہا ہے ہم نے ایک دن اور رات آج جو گزار لی تو ہم اپنی قبر سے ایک دن اور رات قریب ہو گئے یہ حقیقت ہے بچہ ماشاء اللہ جوان ہو گیا خوبصورت ہو گیا تنوند ہو گیا اٹھارہ سال کی عمر ہے دیکھ کر اللہ کی تعریف شکر ادا کرتا ہے انسان کہ کیسا حسن ہے جوانی کا مگر حقیقت یہ ہے کہ اٹھارہ سال اپنے انجام کے قریب ہو گیا ہمیں مالک نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے ایک ایک بات کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک ہمارا قول اور لفظ نوٹ ہو رہا ہے فرشتے موجود ہیں کیا جاسوس یہ جاسوسی کریں گے فرشتے تو ہر وقت ہر جگہ پر اللہ نے موجود کر دیے اور فرشتے نہ بھی ہوتے تو اللہ ہر شے کو جانتا ہے مگر اس نے فرشتے بھی مقرر کر دیے جو لکھ رہے ہیں اور بہت سے فرشتے جہاں پر اللہ کی یاد سنت کے مطابق ہو رہی ہو وہاں جمع ہو جاتے ہیں بلکہ ڈھونڈتے پھرتے ایسی محافل کو بخاری اور مسلم کی صحیح روایت اس وقت فرشتے موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے مگر جس وقت کسی کا وقت پورا ہو گیا وہ ہمیں نہیں دیکھے گا پھر ان کو دیکھے گا پھر اسے ہم نہیں نظر آئیں گے وہ نظر آئیں گے اور ہم نہ دیکھ سکیں گے اَقْرَبُ ہم اس سے بھی زیادہ تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو پھر ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے روح قبض ہوگی کوئی اسے لوٹا نہیں سکتا پوری دنیا عاجز ہے قرض ان کنتم صادقین تم سوجی کے دکھاؤ اس روح کو اگر سچے ہو بھائی یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی بادشاہی اتنی بڑی ہے کہ ہر شے اس کو سجدہ ریز ہے لاہ جدواتی وافل ارب اس سے کسی کے سجدے کی حاجت نہیں ہے وہ تعریف کیا گیا ہے وہ الغنی بے پرواہ ہے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں اور آج یہاں ذکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے اللہ کو یاد کریں اس کی پہچان حاصل کریں اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر جنت کو حاصل کریں اس چھوٹی سی زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یقینا یہ ہم اپنا بھلائی کر رہے ہیں جلال ول اکرام جو ہے تو ہمیں بتا چکا اور ہم پر واضح کر چکا اللہ تعالی ارحمان الرحیم ہے اب جو اس راستے کو خود جھٹک دے اور اپنے لیے اپنے مقدر کو سیاح کرنا ہی پسند کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے تو اس تنظیم کے بعد جو مجھے بھی اللہ کرے قائم کر دے اور آپ کو بھی قائم کر دے آمین کیونکہ اللہ اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم و صاحب فضا و امی کو فرماتا ہے لا تقفو ما ليس علم اے نبی زبان نہیں کھولنی جب تک وہی کا علم نہ تیرے پاس کسی ایک معاملے میں جو اللہ کے دین کا بیان ہے جو اللہ تبارک و کی ہدایت کی ترجمانی ہے لا تقفو ما لیس لک بھی علم ان السمع تخفو نہ یہ یہ کان اور یہ دل ان کا کانا مس اولا میں نے ایک ایک سے سوال کرنا میرے بھائیو آپ بھی اور میں بھی اللہ کے دین کے بارے میں ترجمانی یہ تو تھر تھر کانپنا چاہیے اللہ کرے ہم میں وہ خوف پیدا ہو ہم کتنے دلیر ہو گئے کرنے میں اسی لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ واز جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ رب الجلال وال اکرام کا وہ پیغام ہے جو حرف آخر ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے یہ ہو گیا اسی لیے قرآن میں آنے والے جو انجام ہیں مقمین کے بھی اور کافرین کے بھی ان کے لیے ماضی کے سیگے ہیں علماء نے کہا اس لیے کہ جیسے ماضی یقینی ہے دن گزر چکا یہ بات یقینی ہے کیونکہ دن مدا گزر گیا ماضی ہو گیا اس طرح سے یہ یقینی ہے آنے والے واقعات اور بس یہ ایمان ہے جس نے اس کو حاصل کر لیا اور حاصل کرنے کے بعد اسے پالا اس کی حفاظت کی اسے اپنی سب سے قیمتی متاثی وہ جیت گیا آج کا موضوع جیسے کہ لکھا ہوا ہے اشتہار پر اگر ہم مسلمان ہیں تو مدد کیوں نہیں آتی کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر چکے ہیں جس میں سلیدی جنگ پورے زور سے جاری ہے اور کفار نے مل کر ہمارا گھیرا کیا ہوا ہے اب تو وہ مسلمانوں کو ان کے گلی محلوں میں قتل کر رہے ہیں اب ہمارے اپنے ملک میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا ایک ایک آدمی تین تین کو ختم کرتا ہے اور پھر ان کا بادشاہ اور بادشاہ کے حکم سے ان کو گزارا اس کو چھڑانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں اتنے ہم جلیل ہو گئے اتنے ہم کمزور ہو گئے آج قربانیوں کے ڈھیر لگا دیے مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی جنہوں نے قرون اولا کی یاد تازہ کر دی اور جلال والاکرام تو یہ فیصلہ کر چکا ہے اناقبا کا متقین کہ انجام متقین کے لیے ہے اور یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا میرے بندے تو فتح ہے فر فرمایا الدنيا ولہ يقوم دنیا ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور جس دن گواہ کھڑے کھڑے ہوں گے اس دن بھی ان کو فتح سے اور کامرانی سے نوازتے پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے تم میں سے ایمان لا کر نیک آمال کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا میں ضرور بس ضرور خلافت زمین میں دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دیتا رہا گویا کہ یہ اللہ کی وہ سنت ہے جسے بدلنا نہیں ہے فلن تجنت سنت اللہ, اللہ تحویلا اللہ کی سنت کبھی نہ بدلے گی اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے پر قادر ہو فرمایا پھر یہ رنگ ہوگا خلافت کا یہ ابودی شیخ البانی رحیم جو آپ کو پتہ ہے کہ محدث شہید ہیں اور امام ہیں حدیث میں اس دور کے اندر لوگ ان کو بطور سند پیش کرتے ہیں تو فرمایا شیخ البانی نے کہ یہ حدیث درست ہے مَا بَلَغَ الْلَيْلُ <وَنَّحَاد> کہ یہ اللہ کا دین جو ہے یہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک دن اور رات جاتا ہے دن اور رات جن علاقوں پر ہوتا ہے دن کی شکل میں اور رات کی شکل ان سب کو اللہ کا دین جو ہے وہ اپنے غلبے کے ساتھ گھیر لے گا لایت الق اللہ رکا بگرین کوئی اللہ تعالی شہری اور دیہاتی گھر نہ او یا تو لوگ عزت والے ہو کر اس گھر میں اسلام کو داخل کریں گے کہ مسلمین ہوں گے یا اسلام زبردستی سے داخل ہوگا کہ ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا فرمایا اللہ تعالی عزت دے گا یا عز الاسلام اللہ اس سے اسلام کو بلند کر دے گا اور کفر کو زلیل کر دے گا کوئی ایک گھر باقی نہ رہے گا تو شیخ فرماتے ہیں جن کا رسالہ میرے ہاتھ میں اسباب النصر یعنی ہماری فتح اور ہماری مدد کے اسباب کیا ہے اس پر رسالہ مرتب کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لو کہ امریکہ دونوں امریکہ اس وقت جو موجود ہے اور آسٹریلیا کا بہت بڑا حصہ کیا صحابہ کے وقت موجود تھا رضوان اللہ علیہ نہیں موجود تھا. آج یہ موجود ہے اور بلا کسی تعویل کے یقین رکھتا ہے کہ ضرور داخل ہوگا. تو یہ تو بات ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے ان شاء اللہ تعالی یہ کہتا ہوں تعلیقاً نہیں کہتا اس لیے کہ یہ فیصلہ مالک کر چکا اس میں شبہ کرنا بےمانی ہے اور ایمان کو گرانا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ ایک عاد حیثیت سے ان کا نزول ہوگا بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث ہیں کو توڑ دیں گے اور ما سوا اسلام کے کچھ قبول نہ کریں گے معلوم ہوا کہ دینے والا کوئی نہ ہوگا کیونکہ کوئی ایسا نہ رہے گا قبل موت ہی کہ عیسا کی موت سے پہلے علیہ سلاط اسلام ان پر ایمان نہ لے آئے اہل کتاب سے اللہ قبل عیسا علیہ سلاۃ والسلام جس وقت ان کا نزول ہوگا تو مہدی اس وقت مسلح پر نماز کے لیے بڑھنے والے ہوں گے تو عیسی ابن مریم علیہ سلاۃ وسلام اولم رسول جیسے ان سے کہیں گے کہ آپ امامت کروائیے وہ کہیں گے لہٰذ اس امت کی تقریم اور عزت اور مقام ہے جو اللہ نے دیا اور یہ واضح کر دیا کہ محمد کا سکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت قیامت تک وہی سکہ چلے گا عیسا ابن مریم علیہ صلاحت و اسی کے مطابق حکومت کریں گے کیونکہ بعد میں ہمیں عیسیٰ علیہ سلاط و کی قیادت ہی نظر آتی ہے تو میرے بھائیوں اتنی قربانیوں کے باوجود یہ نصرت کیوں نہیں آ رہی اس نصرت سے ظاہر ہے کہ مراد دنیا میں غلبہ خلافت اسلامیہ جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا وہ مراد اس اشتہار میں ورنہ یہ یاد رکھیے کہ سب سے بڑی مدد اور حقیقی مدد ایمان پر جم جانا ہے اور ایمان پر جان دینا ہے وہ آتی ہے اور دن رات آتی ہے اور اہل ایمان نے عظیمت کی وہ داستانیں رقم کر دی ہیں کہ کفر تو مان چکا کہ یہ اللہ کا دین ہے منافق مانے یا نہ مانے قفر تو, تو یہ معلوم ہو چکا کہ اگر ہم ساری قوتیں نہ خرچ کریں گے تو دوبارہ پھر سے اسلام اسی طرح غالب ہوگا جس طرح پہلے غالب ہو چکا کیونکہ انہوں نے بشری تقاضوں کے مطابق ہر شے کہ جو بشری تقاضوں کو ختم کر دے جو انسان کو آجز کر دے مگر وہ مسلمانوں کو آجز نہ کر سکے مرد تو مرد رہے مسلمانوں کی عورتوں نے آفیہ صدیقی جیسی نے وہ عظیمت کی داستان رقم کی کہ آفیہ کی یاد تازہ کر دی رضی اللہ تعالی انحاظ جو فراؤن کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی ہم مرد ہیں ہمیں شرم آنی چاہیے اور اس کے بعد گوتا نام و بے قیدیوں نے اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہتے ہوئے یہ مثال قائم کی کہ جب یہ دین کی مٹھاس کسی کے سینے میں داخل ہو جائے پھر وہ آگ میں ڈالا جانا پسند کرتا ہے مگر اس دین کو نہیں چھوڑتا اور ہم نے اپنے ملک میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرد تو مرد تھے عورتیں اور بچیاں جل گئیں اسلام آباد میں کسی نے دین کو نہ چھوڑا اور ہر روز ڈرون سے مسلمان جلتے ہیں اور وہ جلایا جاتا ہے کبھی مرتد ہونے کی خبر ان کے ملحوس کانوں تک تکرائی ایک بھی مرتد ہوا ہوتا اٹھاتے اسے جرمنی لے جاتے اسے امریکہ لے جاتے اسے سونے کے چنگن پہناتے اس کے انٹرویو بار بار نشر کرتے اور کہتے کہ یہ مولوی جو ہے لوگوں کو برباد کر رہا ہے نہیں اللہ تعالی نے ان کا منہ گنگ کر دیا یہ عظیمت جو ہے یہ پہلی اور اصل فتح ہے یا اے ایمان والو ہل ابل تجارہ کیا تمہیں میں اس تجارت کی خبر نہ دوں تو جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے یہ دنیا کا چند دن کا معاملہ ہے کافر جس دن وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ یہاں پر رہو ساعتم من دن کا تھوڑا سا حصہ ایک سا ایک گھڑی بھول جائے گی سب عیاشیاں اور سب مزے جب جہنم کے نظارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور جب اس میں داخل ہوگا تو اللہ کی پناہ اللہ ہمیں اس, اس سے اپنی پناہ میں رکھے آمین اور اللہ جنت الفردوس میں ہمیں لے جائے آمیر یہاں داخل ہونے کے بعد سارے دکھ بھول جائے گا تو فرمایا کہ اگر تم ایک تجارت کرنا چاہتے تو کرو جس سے عذاب علیم سے نجات ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے یا ایمان لو معلوم ہوا ایمان حقیقی کی بات ہے سچے ایمان کی بات ہے اور اس اشتہار میں دیے گئے اس ٹائٹل سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی معذ اللہ تقسر اللہ ہم سب کی تقسیر کر رہے ہیں کہ گویا ہم مسلمان ہی نہیں ہیں نہیں ہمارے اسلام میں وہ نقوص ہیں وہ کمزوریاں ہیں اور وہ خرابیاں ہم میں در کر آئی ہیں وہ فتنے اور وہ فساد ہیں کہ اللہ رب العزت کی نصرت جو اس میں تاخیر ہو رہی ہے یہ مراد جیسے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ساروں کے لیے نبی علیہ سلاۃسلام نے آگ کی وعید سنائی آگ کا ڈراوا سوائے ایک کے اس کا مفہوم بہت سے جاہلوں نے دل کے سخت لوگوں نے یہ لیا کہ سب کافر ہے صرف ایک فرقہ ہے جو مسلمان ہے طریقے پر ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ و اس وسلم تھے اور ان کے اصحاب رضوان اللہ علیہ یہ انتہائی غلط مفہوم ہے اور امت کے علماء جو کہ خبر کے مطابق ہر دور میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تو دین کی ترجمانی کے لیے حق پر, حق پر بالکل غالب اور حق کے لیے پورے سواب کے ساتھ وہ میدان میں اس کی ترجمانی کے لیے اترتے ہیں ان علماء نے یہ تشریح نہیں کی میں نے امتی فرمایا میری امت میں سے یہ گمراہ فرقے ہیں ان میں مختلف لوگ مختلف حالتوں میں ہیں یہاں تک کہ ان کی چوٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے غلط ان کے غالی لوگ غلط الجہمیہ غلط الروافض غلط الصوفیہ اس طرح غلط المرجیہ کفار ہوتے ہیں بالکل قرم میں چلے جاتے یا ابن رحمہ اللہ نے الملل میں فرمایا کہ ان فرقوں کی چوٹی مرجیہ جو یہ مثلاً کہ جس طرح مؤمنین جس طرح کے مشرقین کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دیتا جو ایمان لے آیا جس نے اللہ تبارک و تعالی کو سچا مان لیا نبی علیہ اسلام کو رسول اور آخرت پر ایمان کی تصدیق کر لی اس کی سچائی کا اقرار کر لیا اسے کوئی برا عمل نقصان نہیں دیتا کچھ بھی کرتا رہے تو یہ تو کچھ میں چلے گئے مگر ان میں دو بزرگان دین بھی ہیں جو تھوڑے سے ابو حنیفہ فراہی محلہ تو مرزیا کی طرف مائل ضرور ہیں اور ان میں شمار اس اعتبار سے کیے جاتے ہیں کہ ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا نہیں مانتے مگر وہ ملین اور صالحین میں سے تو یہ ساروں بارے میں ایک حکم لگانا یہ رافضیوں اور خارجیوں کا کام یہ ان کا کام ہے جو علماء اہل سنت کی منہج کی فکر نہیں کرتے جو یہ سمجھتے اسلام آج ان کے پاس آیا یہ مسائب آج ان کو پیش آئے ہیں اس سے پہلے یہ مسائب کبھی نہ تھے اگر وہ تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو انہیں ہر وقت اپنے علما قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے صحابہ سے لے کر رضوان اللہ علی مجمعین آج تک وہ موجود ہے اور الحمدللہ للہ ہے یہ معاملہ بالکل کھلا ہوا ہے ظاہرین علی الحق ان کی یہ نشانی ہے کہ لا من خالفهم ان کو جو مخالفت کا نشانہ بنائے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یا من خاص اللہ جو ان کا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ ان کا ساتھی کافی ہے ان کو کمزور نہیں کر سکتا یہ بھی ان کی ایک نشانی اور یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ یقاتلون اللہ کے راستے میں قتال کرتے تو آج قتال کرنے والے و نصارہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنانے والوں کے ساتھ قرآن کو گندگی میں پھینکنے اور جلانے والوں کے ساتھ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کے ساتھ اور عورتوں کی اس میں دری کرنے والوں کے ساتھ نسلیں برباد کرنے والوں کے ساتھ آج جو نبرد آزمائے انہی میں ڈھونڈو کون ہے جو اطائے فال منصور ہے کون ہیں جن کو نصرت آ چکی فرمایا تو منون بال و رسولی و تجا اور تم یاد کرو گے اپنے مالوں اور اپنی جان سے اور فرمایا کہ اے اہل ایمان کاروبار کر لو کہ اللہ ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے مساکن میں ایسے گھروں میں جو پاکیزہ گھر ہیں اور ہمیشہ کے رہنے کے عدن جنات عدن ہیں ہمیشہ رہنے کے باغات اور گھر ہیں یہ ہے بڑی کامیابی اس کے بعد اللہ رب العزت ہماری کمزوریوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے ہمیں بنانے والا ہے وہ کہتا ہے اخرا تو حبو نہ قریب اور دوسری چیز جو تمہ بہت محبوب ہے وہ بھی آ جائے گی وہ بھی مل جائے گی نسر اللہ اللہ کی طرف سے فتح, اللہ من اللہ فتح قریب اور ان قریب فتح ہوگی یہ بھی نہ گھبراؤ کہ اسی طرح پستے ہوئے دنیا میں چلے جاؤ گے صرف جنت ملے گی دنیا میں بھی فتح دے گا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ لازمی ہے یہ ہو کر رہے گا ابن تیمیہ رحمہ اللہ قتال کے اندر مسلمان مجاہدین کا دل بڑھاتے اور انہیں بیان کرتے ہوئے یقین سے کہتے کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی وہ کہتے اتنے پیمیا انشاء اللہ تو کہو وہ کہتے ان شاء اللہ نہیں کہتا تاقید کہتا ہوں. اس بات کو جو اللہ نے فرما دی اور حق اور سچ ہے اس پر میرا ایمان اور تمہارا ایمان ہونا چاہیے اس کی تاکید کے لیے انشاءاللہ کہتا ہوں تعلیم کے لیے کہ... نہیں کہتا اللہ نے یہ کیا لیا ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے میرے بھائیوں مدد تو آ چکی اصل مدد تو یہ ہے اس پر جمے رہنا اِنَّا سرو رسولانا وزینا فل حیات دنیا یہ جو دنیا کی زندگانی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے یہ نصرت ہے اس سے بڑی بھی کوئی نصرت ہے کہ ایک عورت کے ساتھ انتہائی زیادتیاں کی جا رہی ہوں آسیہ کو کس سلوک کے ساتھ فرعون نے پریشان کر کے مخت کرنے کی کوشش کی اور تکلیف دے کر کیا اس کے بعد بھی آسیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے نہیں کھولے ضرور کھولے اور یہ سبات جو ہے یہ جمے رہنا جو ہے کہ نیزے کی انی سینے سے پار ہو منہ سے نکلے قابا رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا ممکن ہے فہشتے نظر آ گئے ہوں کیا دنیا کے اندر دے کر ڈاکٹر جسم کاٹتا رہے اور آدمی خود دیکھتا رہے یہ ممکن ہے میرے مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے میرے جیسے کمزور دل اور کم والے آدمی کے لیے یہ انعام نہیں ہو سکتا کہ اس پر شدائد آئے تکالیف آئے مسائب آئے اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے آمین بہرحال اگر آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتد ہونے سے محفوظ رکھ لے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سب چیزیں آسان بنا دے یہ اللہ کے لیے ممکن ہے اما من آیا تھا وہ تخوا و جس نے رب کے راستے میں دیا جان دے دی مال دے دی اور تخوے کی بنیاد پر کسی اور سیاسی بنیاد پر نہیں وطن کے لیے نہیں کسی اور مقصد کے لیے صرف تقوی کی بنیاد پر سب کا اور تصدیق کر دی بھلائی کی یہ جان و مال قربان کرتے ہوئے بھی تصدیق کی اپنے منہ سے بھی تصدیق کی اس کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں دین کا راستہ لوگ جینے کے لیے اس طرح نہیں تڑپتے ہمارے لڑکے تحج میں روتے ہیں کہ میری باری کیوں نہیں آتی میں کیوں اتنا گناگار ہوں کہ میرے ساتھی ہم ساتھ آئے تھے چھ کے چھ اللہ کو پیارے ہو گئے میں کیوں پیچھے بیٹھا ہوں اس کو سمجھانا پڑتا ہے بچے اللہ کے لیے کافروں کو مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے لمبی عمر پا بعد میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہو کیوں اتنی جلدی کرتا ہے اسے سنبھالنا مشکل ہے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے علماء تسلیاں دیتے ہیں کہ ضرور شہادت ملے گی مگر ایسی نہ جلدی پیدا کرو کہ کوئی استعمال ہو جائے تو وقت سے پہلے قوت نہ ہوتے ہوئے کچھ کر بیٹھو یہ اس امت کا کمال ہے کہ ابو طاہر کرمتی خبیس لانتی شیعہ وہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے بات اور قتل کر رہا ہے حجاج کو اور وہیں پر ان کی قبریں بناتا ہے حتیٰ کہ زمزم کا کنواں لاشوں سے بند ہو جاتا ہے پھر بھی ایک مرتد نہ ہوا اس امت میں سے یہ عظیمت ہے یہ نصرت ہے یہ اصل نصرت ہے اور باقی دوسری نصرت بھی چونکہ ہماری بھی خواہش ہے ہمارے انبیاء اور رسول بھی اس کی خواہش کرتے رہے اور یہ ایک فطرتی چیز ہے اللہ ہمیں غلبہ اسلام دکھائے آمین حتیٰ کہ جب تکلیفیں آئیں آئی ذرا آئی بہت تکلیفیں نقصان آئے اور ہلا مارے گئے نبی اور اس کے ساتھی یقول اللہ اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ نسر اللہ قریب خبردار حوصلہ قائم رکھو جمے رہو مدد آیا ہی چاہتی ہے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں مانگتے تھے بدر کے اندر مدد کا مانگنا اور فتح کی خواہش رکھنا یہ جائز خواہش ہے ہم بھی خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان گناگار آنکھوں سے خلافت اسلامیہ کا قیام دکھا دے عام <تصفح> <تصفح> <تصفح> کیونکہ آج اس کی علامات واضح ہو رہی ہیں مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہمیں بس ان شرائط کو پورا کرنا ہے وہ شرائط کیا ہے ان تنصر اللہ دامک اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن کے اٹھو گے وہ تمہارا مددگار بن جائے گا اور تمہارے قدم جما دے گا پھر فرمایا ان تصبرو تب اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اس صبر کا مفہوم اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچنے پر نقصان پہنچنے پر جزا فضا نہ کرنا بھی ہے اور اس صبر کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر حال میں گٹر تو اندھیروں سے خوفناک آوازیں آ رہی ہوں سرخ و چل رہی ہوں مایوسیاں لوگوں پر تاریخ ہو رہی ہوں مگر صبر کرے اس راستے پر جو محمد دے کر گئے صلی اللہ علیہ و علیب السلب ذرا بھرتا ابھی سے کام نہ لے جما رہے اس پر مدد ضرور آئے گی ان تصویروں تب تکو مگر یہ صبر تقوی کی بنیاد پر ہو لا یا درکم قیدهم آ تمہیں ان کی کوئی قید کوئی بھی تدبیر کوئی بھی خفیہ تدبیر تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گی بلکہ فرمایا کہ لا یدر کم یہ تمہارا کچھ بھی نقصان نہ کر سکیں گے شہی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. ذرہ برابر بھی نقصان نہ کر سکیں گے بلکہ فرمایا تم تو اللہ سے زیادہ ان کے سینوں میں خوف کا باعث ہو تم سے زیادہ ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے یہ ظالم ہر وقت ہر اپنی کرسی کے نیچے ہر اپنے ستون کے پیچھے ہر اپنے دفتر کے ڈیسک میں مجاہد کو دیکھتے ہیں وہ نکل آیا لے گیا مجھے لے گیا ان کی رات کی نیند حرام ان کی زندگیاں برباد یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ وسائل کٹھے کر رہے ہیں آج جاؤ ان کو ختم کر لو پھر باقی کام کریں گے ساری عیاشیاں چھوڑ دو پوری دنیا کا اس وقت ایک ایشو بن گیا ہے کہ اس بنیاد پرست اسلام کو ختم کرو کیا یہ کامیابی نہیں ہے کیا یہ خوف نہیں لان تم اشدور ہند من اللہ تم اللہ سے بھی زیادہ ان کے سینوں میں خوف کا باعث ہو بِأَنَّهُمْ لَا <يَفْقَهُونَ> اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں عقل والے نہیں ہے پہچانا نہیں ہے صلی اللہ کی ہے انسان کے پاس اس کو استعمال ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے ممیز ہے اس نعمت کو انہوں نے رولا دیا اس کو صرف دنیا بنانے میں استعمال کیا کیا خوب کہتے ہیں ہمارے ایک عالم سفر حوالی کہتے دنیا اس وقت بھی بڑی بنائی تھی ان لوگوں نے جب اسلام اٹھا تھا اور اصحاب رضوان اللہ علی فکارا تھے اللہ تھے کے بے محتاج تھے اور دنیا میں بھی اسباب ان کے پاس نہیں تھے وہ اٹھے اور روم اور فارس جو ہے یہ دنیا کی تہذیب یافتہ قومیں تھی آج کے امریکہ اور باقی ممالک کتر یورپ کے اور انہوں نے دنیا کے وہ سامان اکٹھے کیے تھے کہ رستم اور جابان کا جو تاج تھا اس میں ایک لاکھے جڑے ہوئے تھے سارا مسلمانوں کا مال غنیمت ہوا آج بھی یہ امریکہ کا سب کچھ جمع کیا اور یورپ کا ہمارا مال غنیمت ہے انشاءاللہ تعالی اگر ہم صبر کا دامن تھامے رکھیں اور تقریبے کی شرط کو پورا کر دیں تو فرمایا اللہ نے لانتو مشد فی من اللہ محمد اللہ پڑھنے کے بعد نہ ماضی قریب میں گزری ہوئی دعوت محمد بن عبد رحمہ اللہ محل رحمت یہ ایک مثالی دعوت تاریخ میں ایسی دعوتیں کم اٹھی یعنی وہ پہلا زمانہ دو سو بیس ہجری تک قرون مفضلا کے بعد ایسی خالص اور ایسی دو اور دو چار کی طرح حق کو بیان کیا اور سب سے پہلے یہی بات لازم قرار دی کہ اے مومن اے مسلم سمجھ کہ تو کیا کیا رہے؟ اس کو جان اس پر قائم ہو واللہ اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو مدنی سورہ محمد میں بہت سی منازل دعوت کی طے کرتے ہوئے چوتھی پر ٹہل چکے تھے یہ آیت اللہ کی مخاطب نہ کرتی کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنات اے نبی جان لے اس علم پر قائم ہو اس علم کو پہنچا دے اس علم کا مسداک بن کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور مومنوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر گویا کہ اس حق کو ادا کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کہا کہ کوئی بھی تم میں سے اپنے اعمال کے بدل میں جنت نہیں لے گا حال نہ ہو یہ اللہ تعالی کی توحید کا مقام ہے اس امام محمد بن عبد الحاب نے کھول کر باتیں بیان کی کہ جو اس کلمے سے بے بہرا ہے اور اس کلیمے کے الٹ پہ چل رہا ہے خلافت کو جو آج کی ان حکومتوں سے کہیں بڑھ کر اسلام کے لیے ایک حکومت معلوم ہوتی تھی جو صرف کلمہ پڑھتے ہیں نا باقی پلے ہی کچھ نہیں ریانیا فہاشیا سب ان کے اشاع کے ذرائع عام کرتے ہیں ہر طرح کی بد دیانتی سود اور فساد قائم ہے اور سب سے بڑھ کر قبروں کی پوجا کے محافظ ہیں وہ بھی مقدس مقامات ہیں اور مسجدیں بھی مقدس مقامات ہیں سبھی کی حفاظت کرتے ہیں سبھی کے لیے ہر اعتبار سے تقدس کے سب کے اور واری جاتے ہیں ان علماء کو جو علما نہیں ہیں بلکہ راہ ہیں کتابیں پڑے ہوئے ہیں اور شرک اور کفر کے لیے رافضیت کے لیے لوگوں کو مائل کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر تحفظ دیتے ہیں اور اللہ تعالی کے لائے ہوئے نظام کو ہٹا کر جس کا نظام پوری کائنات پر نہیں ان کے بدنوں پر بھی چل رہا ہے کوئی شے نہیں جو اس کو سجدہ ریز نہ ہو کوئی شے نہیں جو اس کی تسبیح نہ بیان کرے وہ اوباما کا دل دھڑکنے والا کیوں نہ ہو اور مشرف کا کیوں نہ ہو وہ ان کی جھپکنے والی آنکھیں اور ان کا جزو بدن بنانے والا خون جو ان کی غذا کو جزو بدن بناتا ہے اور وہ زہریلے مادے جو ان کے ہر روز خارج ہوتے ہیں تو یہ جینے کے قابل ہوتے ہیں کیا اللہ سبحان اللہ نہیں ہے کیا اللہ پاک نہیں ہے کیا اسی کے دیے ہوئے اختیارات سے مزے نہیں لوٹ رہے آج اگر اللہ تبارک وطالعہ آنے واحد میں ان کی موت کو حاضر کر دے بیماری کو حاضر کر دے انہیں فالج کر دے یہ کیا کر سکتے وہ جو امام جامن پہنے ہوئے تھی وہ جو کہتی تھی میرا دین تو اسلام ہے میری معیشت سوشلزم ہے گویا کہ اسلام نہیں اس کا اسلام نے نام نہیں لیا دوبارہ میری معیشت سوشلزم ہے میری سیاست جمہوریت ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے امام جامن پہنا ہوا تھا ابھی یہاں تھی ابھی وہاں چلی گئی کوئی پاسپورٹ نہیں تھا کوئی ویزا نہیں تھا کوئی بائی ایئر ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ابھی یہ دنیا تھی ابھی اگلی دنیا دیکھ لی عرب اللہ کے پاس بس اتنی عمر سونے میں کتنا عرصہ گزارا بیماری میں پریشانیوں میں بھی گزرا ہوگا ضروری حاجات میں بھی گزرا ہوگا کھانے پینے میں بھی گزرا ہوگا پیچھے عیاشی کے کیا پانچ سات سال اس کے بعد نے اللہ کو بھلایا فرمایا بھائی میرے سمجھے ہم ہم نے کون سا کلیمہ پڑھا ہے اللہ اگر ہم سمجھ لیں تو اللہ کا خوف اس طرح سے تاری ہو کہ ہم اس کلم کی حق کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی لا یقاتلونکم یہ کبھی بھی اکٹھے ہو کر تم سے نہیں لڑ سکتے الا فی قرم او اللہ جدر یا بند قلعوں میں گھس کر <تصفح> بختر بند گاڑیوں میں گھس کر لڑیں گے یا اپنی بیرکوں میں بیٹھ کر لڑیں گے اور فرمایا تو ان کو گمان کرتا ہے اکٹھے ہیں و قلوبہم شکتا ان کے دل جدا جدا ہیں یاد رکھیے دل سے اکٹھا صرف ایمان اور اسلام کرتا ہے لوگوں کو باقی جتنے اکٹھے ہیں الکفر ملا واحدہ درست ہے یہ اکٹھے مفادات کی وجہ سے صرف وہ اہل ایمان ہیں جو دل کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں و قلوبہم بہم شتا اس لیے کہ عقل سے لینے والی قوم ہے بھائی اگر ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گرے بان ہونازعبری حکم <وَتَذَحَبَرِيهُكُم> تنازعہ نہ کرو بس دل پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اس تو تنازع سے مراد کون سا تنازع ہے دل خصوص ایمان کے معاملات میں تنازع ہے فکر میں تنازع دوسرے تنازعات بھی نہیں ہونے چاہیے مگر ہو بھی جائیں تو صحابہ میں شیطانوں نے کتنے پیدا کیے کیا ملت اسلامیہ کی شوکت ختم ہوئی کمزور ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا پھر معاویہ پر سب جمع ہوئے ربی اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں نے اسی طرح سے کفر کے اندر دین کا جھنڈا گاڑا کیونکہ یہ اختلافات جو تھے فکری نہ تھے یہ اختلافات اتحادی تھے غلط فہمیوں کی وجہ سے تھے حقیقی اختلاف خوفناک اختلاف جو بزدل کرتا ہے جو دلوں کو پھاڑتا ہے وہ اختلاف ایمان کے اندر اختلاف فکر کے اندر اختلاف یہ ہے جو ہمیں شکست کا منہ دکھاتا ہے اور یہی اختلاف ہے جس کے بارے میں بارے میں ہمارے آئمہ بڑے حساس تھے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا اپنی سلطنت سے جزوی طور پر نہیں ٹکرا جزوی اس لیے کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت نہیں توڑی خلیفہ کی کیونکہ خلیفہ کفر میں نہیں کیا ایمان سے نہیں نکلا خلیفہ ایمان کے اندر خرابی کا باعث ضرور بن رہا تھا زال اور مدل تھا گمراہ تھا گمراہ کرنے والا تھا خلیفہ نے ایمان کے معاملے میں خرابی کی تو احمد بن حنبل نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ داخلی طور پر اسلامی سلطنت کے اندر میرے ٹکرانے کی وجہ سے ایک تفرقہ پیدا ہوگا ایک کمزوری ہوگی اور بارڈروں پر کافر دلیر ہوگا وہ نہیں وہ یہ جانتے تھے ایمان کی خرابی بارڈروں کی کمزوری سے کئی بڑی کمزوری اس میں لحاظ کرنا اور خاموش رہنا حرام ہے وہ ٹکرائے ان کو مارا گیا تکلیفیں دی گئی بوڑھے عالم کو کس بے عزتی کا شکار کیا گیا مگر یہ شخص چٹان کی طرح قائم رہا اور اس نے امت کے عقائد کی حفاظت کی اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ہم کرتے رہے ہمیشہ ایمان کے بارے میں حافظ ابن رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کہ یہ مروان حمار جو کہ آخری حکمران ہے بنو امیہ کا اس کی حکمت گری کیوں ابن تیمیہ کا دیکھنے کا انداز ہی مختلف ہے رحی محلہ رحمت ان واسیہ مصیبت ہی عجیب ہے فرماتے ہیں یہ مروان جو تھا یہ جہم بن صفوان سے صفات کا انکار لے چکا تھا اللہ کی صفات کے انکار میں چلا گیا تھا یہ جہمی تھا اس واسطے اللہ نے اس کی سٹیٹ کو گرا دیا بنو عباس غالباء اور بنو عباس میں جب معمون مقسم اور واسق نے ان ظالموں نے یہ مصیبت پیدا کی کہ قرآن مخلوق اللہ کی صفات کا انکار کیا تو اس وقت پھر کمزوریاں واقع ہوئی کمزوری اس وقت آتی ہے مسلمانوں کی شوکت میں اور مسلمان اس وقت نصرت سے معروم ہوتے ہیں جس وقت یہ تنازع اور اس تنازع سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ تسیمولہ اللہ کی حبل وہ کیا ہے اللہ کی رسی لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول کے بغیر نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم خالص نیت اور شرف محمد کا لایا وہ طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے وقت میں ابن تیمیہ کے وقت میں تاتار نے کیا مار دھاڑ کی تھی امت کو کس طرح ذبح کیا تھا مگر ابن تیمیہ نے امت کی ان کمزوریوں کو بھی دیکھا اور سمجھا اور ان کے علاج کے لیے وہ میدان عمل میں نکلے یہی علماء کا وظیفہ ہے ابن تیمیہ لکھتے ہیں اور دیگر بھی ابن حجر نے تو اس پر رحمہ اللہ بڑے اقوال جمع کر دیے علماء متقدمین کے کہ صرف نہیں ہیں وعلو العمر اس میں علماء بھی شامل ہے اور خصوصا جب خلافت قائم نہ ہو تو یہ سارے کا سارا بوجھ علماء کے اوپر آتا ہے اور علماء کا فریض ہے کہ میدان میں نکلے اور واقعہ کے اندر ہماری رہنمائی کریں ہمارے آئماں میدان میں نکلتے رہے کیا ہمارے سب سے بڑے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں اقتل میں قتل کیا جاؤں اللہ کے راستے میں احیاء پھر زندہ کیا جاؤں پھر, کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں کیا عمر رضی اللہ تعالی میں ہر مار کا میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے حتیٰ کے لوگوں نے انہیں منت کے ساتھ سمجھایا کہ اے خلیفہ اگر تو اللہ کے راستے میں کام آ, آ گیا تو امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا جانے دے لوگوں کو پیچھے پیچھے قائم ہے الحمدللہ تو پیچھے امت کے لیے ایک ڈھال ہے تو میرے بھائیوں اسی طرح سے حافظ ابن میدان میں نکل نکلے اور سخ حب کے مارکا میں تاطار کی کمر کو توڑ دیا مگر اس کے بعد ابن تہمیا نے کیا باطل فرق ترت چھوڑا میں انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ داخلی طور پر سلطنت کمزور ہو جائے گی بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنی کمزوریاں آئی ہیں انہی بلاؤں کی وجہ سے آئی ہیں ابن تیمیہ کو اتفاقاً وہ دور ملا کہ ہر گمراہی اور ہر گمراہ فرقہ زوروں پر تھا اور مسلمان ان ہتا کی طرف تیزی سے بڑھ رہے تھے اور سب سے پہلے یہ بجات ابن تیمیہ کے دور میں اور یہ شرک ابن تعمیر کے دور میں نمایاں ہوا کہ لوگ کلمہ بھی پڑھ چکے تھے تاتات اور اس کے باوجود وہ آج کی مسلمان حکومتوں کی طرح جو قانون چلا رہے تھے وہ یاسا تھا چنگیز کا بنایا ہوا قانون تھا ابن تعمیر نے ان کی تکفیر کی اور ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا جہاد کے لیے یہاں تک یہ کہا کہ اگر اظہار اگر تم مجھے دیکھو کہ میں تاطار کی فوج میں مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوں علا مصحف اور ابن تیمیہ کے سر پر قرآن رکھے یہ ہمارا ابن تیمیہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اب یہ واجب القتل ہے فخت مجھے قتل کر دینا دلیر کر دیا لوگوں ان حکومتوں کو کفار کی حکومتیں کہا اور یہ ابن تیمیہ تھے جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی داخل میں لوگوں کو تقسیم میں کر رہا ہوں اور تقسیم کیا انہوں نے اہل سنت میں اور اہل بدعت میں اہل حدیث میں اور اہل رائے وہ رائے جو بالکل ہوا ہو آہل الحوا کہ رائے نہیں اہل آلوا میں اور اہل الحدیث میں تقسیم کیا اور اکثر زندگی کا حصہ جیل میں گزارا تو اگر آج کوئی بد باتیں یہ کہے میں اس کے بعد تیسری مثال دینے کے بعد یہ بات کہتا ہوں کہ محمد بن عبد البحاق امام ربانی اٹھے یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی روحانی اولاد سمجھے جاتے ہیں آپ نے بالکل وہ تمام تعلیمات جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت کے منہج کو صاف کرتے ہوئے لوگوں کے اندر چھوڑی تھی ان کو زندہ کیا اور آپ نے ترکی کی خلافت کو مرتبہ حکومت کہا اگر سے کہ آپ کو یہ موقع نہیں ملا کیونکہ ٹکراؤ نہیں ہوا اور آپ نے خام خواہ ایک محاذ نہیں کھولا مگر آپ کے بیٹوں نے آپ کے پوتوں نے پرپوتوں نے آپ کے شاگردوں کے شاگردوں نے ان کے شاگردوں نے ترکی کی سٹیٹ کو مرتدہ حکومت کہا میرے پاس اس کے کثیر دلائل موجود ہیں در الفیہ اس سے بھری پڑی ہے بلکہ خراشی ایک عالم ہے انہوں نے درن سنیہ سے پانے چار سو صفحے کی کتاب نکال دی ہے کہ ترکوں کے ساتھ کیسے مٹھ بھیڑ ہوتی رہی اور کس طرح یہ عداوت صرف توحید کی بنیاد پر تھی وہ ترکی تھے جس کے لوگ سڑکیں واری جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب سے وہ خلافت ختم ہوئی ہم دنیا میں بے عزت ہو گئے ان کا ٹکراؤ ہوا نجدیوں کا یہ ان کی رٹ کو چیلنج کرنے والے تھے اللہ کی رت کو قائم کرنے والے تھے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو آج کی حکومتیں ان کے ساتھ سلوک کرتی ہیں جو اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں اور جو قبے اور یہ سارے کے سارے خان کہ جن پر غیر اللہ کی پرستش ہوتی ان کو توڑتے ہیں آج جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہی ان کے ساتھ کیا گیا تھا انہوں نے اس حکومت کو متحدہ کہا وہ حکومت کیسی تھی آج کی حکومتوں کی نسبت جو کہ شرک کو رائج کرتی ہیں نظام مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار پھینکا اور اپنا قانون حلال و حرام کا بنایا اسمبلیوں میں بیٹھ کر بغیر پرواہ کیے کہ نبی علیہ اللاۃ اسلام کے قانون کے موافق ہے کہ مخالف ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے صلیبیوں کے جھنڈے کے نیچے کھڑے اس کی نسبت ترکی والے کون تھے ان کا مرجع جہاں سے وہ لیتے تھے قانون وہ قرآن و سنت تھا وہی تھا مرجع آئین نہیں تھا اسمبلی کا پاس کیا ہوا قرآن و سنت تھا اس میں لینے میں بد کی کرتے تھے اس میں جو قوانین گھسڑتے تھے وضعی قوانین تو وہ چوری چوری اور تعویلات کے ساتھ گھسےڑتے تھے یہ بھی ان کا کف تھا جو نجری علماء نے شیخ کے خان میں سے اور شیخ کے شاگردوں میں سے بیان کیا کہ ان کا جرم اور ان کا کف یہ بھی ہے کہ وضعی قوانین کو اپنے نظام کے اندر داخل کیا مگر ان کا سب سے ٹاپ کا جرم جو انہوں نے قرار دیا وہ قبر پرستی کی حفاظت قبر پرستی کو پوری طرح سے پنپنے کا موقع دینا صوفیاء کے سلسلے بختاشیا مولویہ اور اسی طرح سے شاغلیہ یہ سارے سلسلے انہوں نے جاری کیے اور سلطان محمد فاتح جو بڑا مشہور شخص ہے اس نے جب فتح کیا کستنٹین کو تو اس نے جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر قبا بنایا اور اس کنڈے کی پھر پوجا ہوتی رہی اس کے ساتھ مسجد بنائی جو بھی سلطان جاتا وہاں مولویہ سلسلے کا صوفی اسے تلوار دیتا اور اسی طرح سے ان کا سلطان بہت مشہور سلطان ہے سلیمان قانونی وہ جب ادھر آیا ایران کی طرف تو اس نے نہ صرف سنی صوفیوں کی حالانکہ صوفی کوئی سنی نہیں ہوتا سنت میں کوئی تصوف نہیں ہے یہ گمراہ کن صرف ان لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر سنی صوفیوں اور رافضی لوگوں کے تمام مقدس مقامات کی زیارت کی اور راجیوں کے جو مقدس مقامات ٹوٹ پھوٹ گئے تھے ان کی مرمت کروائی سعود رحمہ اللہ واسعہ محمد بن رحمہ اللہ کی تبلیغ کے ذریعے قائم ہونے والی ریاست کا تیسرا بادشاہ جب مکہ اور مدینہ پر قابض ہوا حاکم کے حیثیت سے اللہ تعالی نے اسے یہاں پر موقع دیا تو اس نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تطہیر کی اور شام اور مصر کے کو کہہ دیا کہ شرک کرتے ہوئے اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے ترکی اسٹیٹ کے بغداد کے گورنر کو لکھا کہ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو جب تم کہ تم غیر اللہ کی پکار لگاتے ہو تمہارے سارے سلاطین جو بڑے بڑے غیر اللہ کی پکار لگاتے رہے ہم نے جب قبر نبی کو کھولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی و امی تو وہاں پر تمہارے سلطان سلیم کا رکا پڑا تھا کہ اے اللہ کے نبی میں میں اور حاجات میں ہم تجھے نہ پکاریں تو کس کو بلائیں ہم پر سلیم اٹھانے والوں نے اللہ کے بندوں پر حملہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ و وسلم اے اللہ کے رسول علیہ السلام وسلام ہماری مدد کے لیے پہنچو اور ہمیں کامیاب کرو یہ تمہارا حال ہے تم شرپ میں ہو تم توحید میں داخل ہو جاؤ اس کو قبرداشت کرتی تھی اتنی بڑی حکومت کہ یہ اس کے سامنے ایک ذرہ تھے وہ اتنی بڑی سٹیٹ تھی اور اس کے پاس علماء تھے ظاہر ہے کہ جب حکومت علم کی سرپرستی کرے کسی علم کی اب سائنس کی سرپرستی کرتی ہے نہ حکومت سائنسی علوم میں پاکستان نے ایٹم بم بنا لی یہ اس علم کی سرپرستی کا نتیجہ ہے ترکی کی اسٹیٹ اسلامی علوم کی سرپرستی کرتی تھی بڑے بڑے علماء ان کے پاس تھے انہوں نے محمد بن عبد ال کو دہشت گرد قرار دیا یہ تاریخ دوہرات اپنے آپ کو, کو کوئی نیا کام نہیں ہو رہا یہ کام پہلے ہو چکا آج کالم ربانی جو سعودیہ کی جیلیں میں بھگت رہا ہے ناصر بن حمد الفاظ اس نے نائف کو خط لکھتے ہوئے کہا نائف تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کبھی جہاں پر تمہارے بڑے تھے اللہ کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے مرتبوں سے لڑنے والے اور کافروں سے لڑنے والے آج وہاں پر ہم ہیں اور جہاں پر ترکی اسٹیٹ تھی آج تم وہاں پر تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے صرف ہم تاریخ پڑھتے نہیں اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا فصیروں فی الفر امین قبل کا نہ اکثر ہوں مشرقین جاؤ تاریخ کو دیکھو تاریخ کے ورق پلٹ کر دیکھو تمہیں اکثر تباہ ہونے والے جتنی قومیں مشرقی نظر آئیں گی شرکی پاداش میں اللہ تباہ کیا کرتا ہے تو ہمارے آئمہ کبھی خاموش نہیں رہے توحید پر محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ نے ایک ایسا کام کیا کہ آج کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا انگریز کا ایجنٹ تھا اس نے توحید کے بہانے مسلمانوں میں تقسیم کی اس نے خلافتیں ترکیہ کو کمزور کیا اور اس نے سرحدوں کو کمزور کرتے ہوئے مسلمانوں کے اسٹیٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کروایا وہ جاہل ہے انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہے دین تو آیا ہی صرف اس لیے ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سکھائے انسان کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر یہ اللہ تعالی کی غلامی میں دینے کی بشارت دینے والے ہیں ولقد کر رمنا بنی آدم یہ کرامت اس کی واپس دلانے آئے یہ رحیم و کریم لوگ ہیں یہ اپنی جانوں پر مصیبتیں جھیلتے ہوئے گالیاں سنتے ہوئے تاریخ میں نے گالیاں دی جاتی ہیں ہاشیا ابن آبدین والا کیا کہتا ہے کہتا کانا خارجین یہ خارجی تھا کانا ان دسرو فر تقسی جلدی سے بندے کو کافر کہتا تھا یہی المد الفنت میں اکائے علماء دیوبند میں انہوں نے کہا کہ وہ خارجی تھا اور مسلمانوں کا مال حلال کرتا تھا اور مسلمانوں کی جان حلال کرتا تھا اور ہم اسے کیوں نہیں کافر کہتے کیونکہ یہی گندا کام تو وہ کرتا تھا یہ ذلت برداشت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کیونکہ ان ہمدردوں سے لوگوں کو جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا انسان بنا کر عقل دی گندگی میں اور کھانے کی چیزوں میں فرق نصیب کیا کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی ہو بالکل ہی دماغ نہ چل گیا ہو کبھی گندگی نہیں کھائے گا کبھی پشاب پش نہیں پیے گا گائے کا دودھ پیے گا جب یہ فرق اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے نجدین دین حق میں اور دین باطل میں فرق بھی نصیب کیا ہے. یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے کہ لوگ مخلوق کے آگے ذلیل ہوں اور خوار ہوں یہ لوگوں کو پیغام سناتے آزادی کا یہ ہیں آزادی کا جھنڈا اٹھانے والے یہ لوگوں کو آزادی کا پیغام سناتے خود ذلت اس کے بدلے میں مول لیتے ہیں دنیا کی جو آخرت کی عزت ہے آج تک اس شخص کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں ایک ہمفرے ہے کوئی انگریز حبیص اس نے تو کتاب لکھ جھوٹے بہتانات تراشیے کہ وہ شراب پیتا تھا وہ بدکار تھا اور یہ تھا اور وہ تھا یہی ہمارے آئما کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی ہوتا رہا اور ان کے بعد بھی کرنے والے کبھی ختم نہ ہوئے ترکی سے آج بھی ایسی کتابیں بے کثیر چھپتی ہے تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں شرط یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ قوم ہے لا یاقلون عقل نہیں رکھتے یہ قوم ہے لا یفون یہ سمجھ نہیں رکھتے بکاز کلو غور اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا روپ ڈال دیا بل اس لیے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شریک ٹھہرانے والا لڑ رہا ہو اس کا روپ کس کے دل میں ڈالا جائے گا جہاد ماشاءاللہ بہت خوب بہت خیر اس میں آ گئی اتنی خیر آ گئی کہ جس وقت رشیا حملہ آور ہوا تھا ہمارے تمام علماء نے اکثر علماء نے اسے جہاد کا فتوا دیا تھا تو اس وقت تو مشرقین قبر پرست بھی تھے کتال کرنے والے آج الحمدللہ بین الاقوامی طور پر قیادت سلفی جین کے ہاتھ میں صرف طریقہ کار میں ایک کمی ہے اللہ رب العزت اس کو بھی پورا کرے یعنی کہ ان میں یہ چیز ہے نہیں مگر کمی ہے ایشو ابھی ابھی ان کی اصل جو ہے یعنی ترجیح وہ قبروں کی پوجا کا رد نہیں بنا اگرچہ الحمدللہ للہ سومال میں یہ ہو چکا سومال والوں نے قبریں ڈھائی پوجی جانے والی اور موگا دیش و ریڈیو پر اعلان علماء کو بلا کر اس شرک کی پوری توضیح کرنے کے بعد تین دن کے اندر سب گرا دی ماشاءاللہ وہاں یہ نتار آ چکا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو عمر عراق اللہ نے جنت الفردوس میں جگہ دیا امین امیر المومنین عراق کے انہوں نے بھی پوجی جانے والی قبریں گرائی اور الحمدللہ للہ سوات کے طالبان نے بھی یہ نیک کام کیا کاش کہ افغانستان میں بھی یہ کام جو ہے وزیرستان میں یہ لوگ بھی اس کام کو پوری دلیری کے ساتھ کر گزریں اللہ کی مدد دیکھ کس طرح آتی کیونکہ ہمیشہ اسی طرح آئی ہے ہمارے آئمہ نے یہ کام ہمیشہ کیا ہے ہمارے سعودی بادشاہ پہلے وقتوں کو پہلی حکومت کے اور دوسری حکومت کے انہیں اگر تین دن بھی کہیں غلبہ ملا ہے انہوں نے تین دن کے اندر سب چنگیاں اٹھا دی ٹیکس لینے والی اور سب قبریں برابر کر دی کیونکہ یہ وہ کام ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اور علی نے ابو الحیاج اصلی کو رضی اللہ تعالی عنہ نے مقرر کیا تھا اور یہ مسلم کی صحیح روایت کہ ہر قبر کو مٹا دو اور اونٹ کی کوہان سے زیادہ کوئی قبر اونچی نہ رہے اور ہر تصویر کو مٹا دو ہم جب تک یہ شرک کو بے خوبان سے اکھاڑنے کو اپنا مقصد نہیں بنائیں گے اور آج کیا قبر پرستی پہلے سے کم ہے قوم نوخر علیہ سلاۃ والسلام آج تک دیکھیں این میلاد النبی کے بہانے قبر پرستی کس طرح پھیل چکی ہے محلہ محلہ گلی گلی پہلے سے کہیں زیادہ قوت ہے اس کی وجہ کیا ہے آخری یہ بات کرنے کے بعد بند کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ علماء ادا کرنا چھوڑ گئے سیاست میں پڑ گئے بے دین سیاست میں اور صرف بیان ہوتے ہیں تو مسائل الا قلیل بیان ہوتی ہے تو سیاست اللہ خلید اور جلوس نکلتے ہیں تو سب تو مسلمان کر لیتے ہیں ایک کوئی لے کر اب صرف ممتاز کادری کا معاملہ لے لیا تو سارے ایک ہو گئے رافضی بھی آ گئے جناب وہ بھی آ گئے جو قبر پوچھتے ہیں وہ بھی آ जो جو سیکولر ہے کاف لیگ بھی गई گئی لوگوں نے ماتھے چوم لیے علما نے ماتھے چومے اور توحید والے بھی موجود ہیں اور جلوس نکل رہا ہے اور حالانکہ اس شخص کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے تجھ سے اتنا بڑا کام لیا کہ اگر تیرا مقبول ہو جائے جانب جنت میں تیرا کیا مقام ہو اے اللہ کے بندے اللہ کے لیے توحید میں داخل ہو جا ورنہ اس کام کا بھی تجھے کچھ نہ ملے گا یہ صاف بتا دینا چاہیے تھا یہ ڈاکٹر بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے جو صاف صاف بتا دے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا تو یہ مہلک بیماری ہے یہ ڈرتے ہوئے کہ چودھری صاحب براہ مناتے ہیں اسے کی دوائی دیتا رہے کہ وہ قبر کے منہ پر پہنچ جائے کیا فائدہ یہ ہے تو یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر ہونے والے کام جو اصل تھے وہ ختم ہو گئے قبر پرستی بڑھ گئی گھر گھر پہنچ گئی کیونکہ ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اسلام کا چوتھے دن سب ان اس قسم کی قومی جو موومنٹس ہوتی ہیں ان میں اب دیکھیے امریکی نے قتل کیا اس کے خلاف بھی سب ایک ہو جائیں گے نہیں یہ فرق نہیں مٹے گا ہاں اچھے کام میں ہم ضرور تعاون کریں گے تعاونوا تعاونوا علی تعاونو علی البر و ولا یہ اسم اور ہے کہ ان سے ہم سے یہ تأثر ملے کہ یہ بھی اسلامی رہنما ہے اللہ رب العزت کہے سنے میں سے حق بات کو قبول کرے آمین اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی کو شاں کر دے آمین اور جو بات سمجھ آئے اللہ اس پر ہمیں جما دے آمین اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ رب والاکرام ہم سے راضی ہو ہم اس سے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول اور ان کے شریعت کے واحد راستہ نجات ہونے پر بالکل مطمئن ہو آمین یا ارحم الراحمین یا ارحمراہ اس زمن میں کوئی سوال سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی بھائی کے اس وقت میں حاضر کہتے ہیں شرکت بدعت کے خاتمے کے لیے بار دس روپے کی سی ڈی کا اسٹال لگایا گیا مہربانی فرما کر اعلان فرما دیں مگر افسوس کہ ان میں بہت سی وہ سی ڈیز ہیں جو ایک برت کراد کرتی, کرتی ہیں دوسری برت کی تائید کرتی ہیں دیکھ کر سیڑھی قبول کرنی چاہیے سب سے بڑی برت اور کفر یہ ہے جو نظام ہم پر مسلط مسلطر میں خرید ہو چکا کیا نہیں کوئی بات نہیں یہ سارا کچھ کے پاس ہے پرانے سلام چلو